اور تم سے پہلے رسول جٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس جتلانی اور ایزائیں پانی پر یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی اور اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی ناؤ اور تمہارے پاس رسولوں کی خبریں ہی چکی ہیں